یہ یہودیوں کا کہنا تھا یہ جیسے کہ بعض روزے نبی علیہ صلاحت والسلام پہلے رکھتے تھے آج کا روزہ فرضی تھا لیکن جب رمضان المبارک کا فرضی میرا اللہ نے مقرر کیا تو پہلے بارے وہ روزے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ آشورے کا روزہ شوال کے چھ روزے یہ اللہ تعالی نے نفل کی طرف منتقل کر دیے تو یہ یہودیوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ نے سیاد میں جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے حکمتوں میں سے ہے فرمایا کہ ما مان من آیات جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیات او نا یا بلوا دیتے ہیں اس کو ناتی بخیر تو لے آتے ہیں اس سے بہتر اوم سے ہاں یا اس جیسے علم تعالم کیا نہیں جانا تم نے کہ ام اللہ شین یاد جس پر قادر ہے قرآن کریم میں نسخ کا لفظ چار مقام پر استعمال ہوا ہے اور اس کے مختلف تعبیرات ہیں لکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے لکھنا تنہا کنہ نستن سکھو نا اور اس طرح جو ہے مٹانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی مٹاتا ہے جو شیطان اللہ کے رسول کے وحی کے درمیان میں کوئی باتیں پیش کرتا ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہاں پر حکم کے تبدیلی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی کسی حکم کو تبدیل کرتا ہے تو قرآن کریم میں مسئلہ منسوخیت ایک تو بعض علماء کا موقف ہے کہ وہ بعض آیتوں کو مستقل منسوخ سمجھتے ہیں بعض علماء کا موقف ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی آیات اگر موجود ہے تلاوطن تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم باقی ہوگا اس کا ایک حکم منسوخ ہوگا تو دوسری جانب اس میں کچھ نہ کچھ حکم باقی ہوگا بالکل استحصال نہیں کیا ہوگا اس آیات کا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کے اندر کوئی حکم باقی ہوگا تو منسوخ ہونے کے اعتبار سے یا تو یہ کہ آیات تلاوطن منسوخ ہیں حکمن باقی ہے جیسے کہ رجم کی آیات ہیں صحیح بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر اللہ نے آیات کو اتھارا رجم ہم نے اس کی تلاوت بھی کی لیکن اللہ تعالی نے اس آیات کو ہم سے اٹھا لیا اور فرمایا کہ جان لو اس بات کو کل کو کوئی آئے اور کہتے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا ہے ہم بھی رجم کرتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اس کا حکم ہے تو تلاوطن اللہ تعالیٰ نے رجم کے حکم کو منسوخ کیا اور حکمن باقی ہے دوسرا صورت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی آیات کو تلاوطن اور حکمن دونوں اعتبار سے اپنے نبی سے بلا دے سے ہاں تو موجود نہیں ہوتا قرآن میں اور تیسرا صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی تلاوت موجود ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے لیکن جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تلاوت اگر موجود ہیں تو اس کے اندر حکم کا تبدیلی آئے گا مستقل منسوخ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہوگی علماء کرام کے قول کے مطابق تو اس میں پھر اگر کوئی اطراض کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے کہ ایک حکم نازل حاضل کیا تو اس میں تبدیلی کی نہیں یہ بھولنے کا نہیں ہوتا یہ تو انسانی فطر یعنی تعلیم میں بھی یہ چیز موجود ہے مثلا ایک ڈاکٹر کے سامنے دس مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور دس کے دس مریض ایک مرض کی بیمار ہیں وہ ڈاکٹر ایک کو الگ نسخہ کے دیتے دوسرے کو الگ دیتے تیسرے کو الگ دیتے اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض اتنے قوت اور پاور کے دوائی استعمال کر سکتا ہے یا اس کے ساتھ یہ کمزور مریض ہے تو اس کے ساتھ یہ دوسری دوائی طاقت والی بھی استعمال کرے گا تب یہ دوائی فائدہ دے گا ورنہ نہیں دے گا اس ترتیب سے ایک مرض میں ایک ڈاکٹر دس مریضوں کو الگ الگ نسخے بنا کے دیتے ہیں یا اس کی دوسری مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرتا ہے اس کو پہلے ہائی ڈوز دیتا ہے سخت دوائی پھر اس کے بعد پندرہ دن کے بعد دوائی تبدیل کرتا ہے پھر دس دن کے بعد گزر جا رہے ہیں کہ اور تبدیل کرتا ہے یہ اس کے طبیعت کے مطابق وہ کرتا ہے تو اسی طرح یہ مثالی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ رب العالمین جو کہ حکیم ہے وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اس لیے وہ جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے یا اس کو مزید سخت کرتا ہے تو اس میں اللہ کی حکم ہوتے ہیں حکمتیں ہوتی ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے جو عام لوگ نہیں جانتے وہ الگ بات ہے لہذا منسوخیت کو ماننا پڑے گا اور یہ چیز جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری امت میں یہود نسارہ کے خصلتیں ہوگی آج بھی اگر کوئی شخص ہے اور کوئی عمل وہ کر رہا تھا بھلے عالم تھا اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میں عمل کر رہا تھا یہ میں نے حدیث پر عمل کیا ہے یا یہ میرا مسئلہ یہ میرا موقف کمزور تھا اور اس کو وہ چھوڑ دے تو فورا جن لوگوں کے اندر یہودیت کی, کی بو پائی جاتی ہے وہ فورا کہتے ہیں اچھا یہ ابھی مولوی ہو گیا کیا یہ تو پہلے سے شیخ الحدیث تھا پہلے سے بڑا علامہ تھا پہلے سے شیخ القرآن تھا تو ابھی یہ حدیثی ان کو مل گئی یہ بالکل یہودیت کی طرح ہے کیونکہ یہود بھی کہا کرتے تھے کہ دین میں منسوخیت کا کوئی تصور نہیں ہے جو آ گیا وہ آ گیا بس تو یہ چیز غلط ہے مسلمان تو محقق ہوتا ہے تحقیق کرتا ہے اگر کسی مسئلے میں اس کی غلطی ہے بعد میں کسی نے اس کو متنبع کر دیا تو چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسئلہ ان کو معلوم ہو گئے کمزور ہے تو چھوڑ دیتے ہیں ان اللہ لہو ملک السماوات کیا جا نہیں جانا آپ نے کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہے اسی کے لیے ملکیت آسمانوں اور زمینوں کے ملک السماوات اسماواد اس میں پہلے والی آیات کی اور سراحت کہ جب زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے تو زمین اسمان میں حکم بھی اسی کا چلے گا چاہے وہ کسی چیز کو فرض کر دے کسی چیز کو اپنے بندوں پر لاگو کر دے یا اپنے بندوں سے اٹھا لے وہ بادشاہ ہیں اس کے پاس اختیارات ہیں <تصفح> مالا تمون نہیں ہے تمہارے اللہ تعالیٰ نہ کوئی حمایت کرنے والا نہ کوئی مددگار جب زمین اسمان اس کے اختیارات, اس اختیارات اس اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر اس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کسی اور کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جیسے وہ حکم لاگو کرتا ہے اپنی ملکیت ہے اس کا اپنے مملوک پر جو حکم وہ چلاتا ہے اس کو حق ہے اور اس کے ماں سیوا مددگار کارساز کوئی نہیں ہو سکتا ہے فقط وہ اکیلے مددگار اور کارساز ام تسألو رسولکم کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کہ موسیٰ من قبل جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے میتب دل کو فرانس نے تبدیل کیا قبر ایمان, ایمان کے بدلے فقت سبیل یقین وہ بٹک گیا سیدھے رستے سے سوالات سوالات جو ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے تندی بھی ہوتا ہے عناد کے طور پر تو اگر سوال صحیح ہے تو اس کا تو شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے فص الات لیکن اگر سوالات کے اندر اعنات ہو تعصب کی بنیاد پر ہو تو اس کا شریعت نے ہم کو منع کیا ہے جیسے کہ فرما شاہ تصوق مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ان کا تمہیں بتایا جائے تو تمہیں ناپسند لگے گی وہ, وہ جواب جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے نبی سے ایسے سوالات کرنا چاہتے نہیں ایسے سوالات مت کرو تحقیق کے لیے سوالات کرنا یہ شریعت کا حکم ہے لو پوچھو لیکن وہاں قید لگائے ہر ایک سے پوچھنے کا اجازت نہیں دیا ہے املا ذکر کہا سے پوچھو جو اپنے جواب میں قرآن و حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوالات کرو جس طرح سوالات کیے تھے پھیلے تم سے مصالح مسال سلاد و سلاد ایسے سوالات کرنا وہ اعنات کی بنیاد پر پڑھتے لہذا ایسے سوالات اپنے نبی سے مت کرو جو بھی ایسے سوالات کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عنادی ہونے کی وجہ سے اس ایمان سے محروم ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ وہ فقط سوا جس نے بھی بدل دیا کفر کو ایمان کے عوض میں بدلے میں یقیناً بیٹھک سی راسے سیدھے رستے سے وہ محروم ہو جائے گا اس کے لیے علاقہ اور تبدیلی تبدیلی ایمان بہت بڑا جرم ہے کتاب پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے لو یارون کم کاش کے پیر دے تمہیں کم کار بات تمہاری مان لانے کے کفر کے تمہیں کفر کے طرف پیر دے حسد انجن کو حسد ان کے نفسوں کے ان کے نفسوں کے اندر جو تمہارے خلاف حسد ہے اس حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر میں آ جاؤ میں بادما تبین بات اس کے واضح ہو گیا ان کے لیے حق حق سامنے آ چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو لیکن حسد کی وجہ سے وہ تمہیں دین سے پیرنا چاہتے ہیں خود تو دین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہیں بھی اس نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں فرمایا فام فو وہ ہو بس تم معاف کرو درگزر کروایات اللہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم اللہ تعالیٰ, حکم ان اللہ کل اللہ تعالیٰ پر قادر ہے یہ بات اس بات کی دلیل ہے حسد یہودیوں کا قدیم ہے آج بھی یہودی مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے برداشت بالکل نہیں کرتے مسلمانوں کو یہ الگ بات ہے کہ ان مسلمانوں کو برداشت کریں گے جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو منافق ہو اور لیکن بات یہ پھر بھی اپنی جگہ رہے گی کہ ان کو محبت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ولند طرز عام کا یہور ولند مل رہتا ہوں جب تک آپ مکمل ان کے ملت کا فرض نہیں بنو گے تو یہ لوگ آپ سے پیار محبت نہیں کر سکتے تو راضی نہیں ہو سکی تو پھر ہمارے مسلمان حکمرانوں سے کیسے راضی ہوں گے سوال نہیں پیدا ہوتے یہاں پر فرمائے کہ ان کے نفسوں میں ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حسد ہے اور وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو لیکن وہ اس دن سے تم کو پیرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے آداب سکھا دیے کہ فافو وسفہ بعض علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ فافو وسفہ جہاد کے حکم سے پہلے کہتا کہ در گزر کرو معاف کرو ان کو چھوڑو جب جہاد کا حکم آ گیا تو فرمایا کہ پھر آپ پکڑو ان کو قتل کرو ان کو لیکن دوسری جانب جو علماء دوسرا معنی کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آداب ہے اور آداب جو ہے وہ جہاد کے بعد بھی ہیں کہ بعض اوقات میدان جہاد نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آداب کو صرف ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا درگزر کرنا شفقت سے جواب دینا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی قوت اور طاقت کا انتظار کرنا کہ جب تمہارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے تو میدان دعوت میں اچھے انداز میں تم اپنے گفتگو کرو ہاں جب تمہارے پاس قوت اور طاقت آ جائے اللہ تمہیں غالب کرنے پر قادر ہے ان اللہ قدیر تو پھر اس وقت اپنے قوت کا اظہار کرو وہ حکیم وا قائم کرو نماز وا زکات وما اور جو آگے تم بھیجو گے اپنے دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ ہو تارا تمام اعمال پر نظر رکھتا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم عمل کرتے ہو تو تمہارے ذہنوں میں یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ میرے عمل سے باخبر ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے ہر آیات کے اخیر میں آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا صفتی نام استعمال ہوتا ہے تقریبا تو اس میں اس آیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو زکات دیتے ہو جو کوئی بھی نیکی تم بیچتے ہو آگے تو اللہ کے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تجر و لیکن اس میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ وہ عبادت ایسے انداز نہ ہو کہ وہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے یہ آداب ہیں ایمان والوں کو ان آداب کو ملحوج خاطر رکھو تو پھر یہود نصارہ کا کوئی چال تمہارے خلاف نہیں چل سکے گا وہ غالب نہیں ہو سکیں گے تو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے چال کا ذکر کیا یہ تمہارے خلاف چال چلاتے ہیں تمہیں دین سے پیرنے کے لیے جیسے آبی صورت عالیہ عمران آیات نمبر بہتر میں بہتر میں بھی یہ عنوان موجود ہے جو من جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دین میں مل جاؤ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور پھر پلٹ جاؤ تاکہ جو کچم مسلمان ہوتے ہیں ابھی ان کے پختگی نہیں آئی ہے مطالعہ نہیں ہے معلومات نہیں ہے تو وہ ایک دم دین سے پلٹ جائیں گے یہ چالے یہ چلاتے ہیں لیکن تم اللہ کے دن پر مستقم رہو عبادات بجا لاتے رہو اللہ تعالیٰ سے استقامت کے دعائیں مانگتے رہو اور نبی کی اطاعت پر گامزن رہو اور اپنے تمام عبادات میں اخلاص یہ بنیاد کہ اللہ تعالیٰ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے یہ لے آؤ تو یہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ سب رائگاہ ہو جائے گی کیونکہ اللہ تمہارا ولی مددگار ہو وقال اور انہوں نے کہا لئیت خلل جنت اللہ من کا نوارا ہر گز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی بھی مگر وہ جو یہودی یا نہ ہو جنت میں وہ شخص جا سکتا ہے جو یا تو یہود میں سے ہو یا نہ میں سے ہو یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ فرمایا تل کا ماں نے یم کے ارض ہوئے ہیں یہ ان کے ایک خواہش تمنا امید اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہارے دعوے کے بنیاد پر بات ثابت ہو جائے گی قل بلحا تو برہانہ تم صادقین لاؤ تم دلیل اپنا کر تم سچے ہو اس پر دلیل لاؤ اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی دائی دیتا ہے کوئی شخص اپنا کوئی فکر کوئی سوچ پیش کرتا ہے تو عام لوگوں میں تو پیش کر سکتا ہے لیکن جو دلیل کا مطالبہ کرے اس کے سامنے بولنا مشکل ہو جاتے کہ بھائی دلیل لاؤ دلیل بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کا دلیل کا مطالبہ کرنا کہتا یہ کوئی عقل ہے ہر چیز کا تم دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے دلیل نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جس کے لیے دلیل نہیں ہوتے وہ چیز بے دلیل ہے اور بے دلیل چیز اللہ نے ہم کو ماننے کا حکم نہیں دیا بلکہ جب اللہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ ہاں تو برحانہ ہم تو اس کے بندے ہیں یہ تعلیم تو اللہ نے ہمیں دی کہتے ڈاکٹر سے بھی تم دلیل پوچھتے ہو ہم بالکل پوچھتے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ اس نے ڈاکٹری نہیں کیا ہے تو ہم اس سے دوائی نہیں لیتے جب معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر ہیں تو تب دوائی لیتے ہیں یہ ڈاکٹر ہونا اس کی دلیل ہے یہ سوچ لوگوں کا بالکل غلط ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے سوال کرو کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اس پر دلیل نہ ہو بلا ہاں کیوں نہیں من اسلم وجہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ ہی اللہ کے واسطے وہ سن اور وہ نیکی کرنے والا ہو فلاح اجر ہو ہوب بھی اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کی نزدیک ولا فن علی نہیں ہوگا کوئی خوب پر ولا ہوں گا زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ ان میں دعوت ہے ان کے دعوے کے بجائے ان کو دعوت دی ہے کہ ہاں کوئی شخص اگر خالص مخلص معاہد ہے اسلم وجہ توحید پر آ چکا ہے اور پھر وہ محسنن وہ اتباع رسول پر عمل کرتا ہے اور مخلص ہے تو فلاح و اجر و اس کے لیے اس کے رب کے پاس پھر اجر ہے وہ اجر کا حقدار ہے لیکن اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے مانا مخلص بھی نہیں ہے عقید توحید اس کے پاس نہیں ہے اتباع رسول بھی نہیں ہے تو پھر ایسے صورت میں صرف دعویٰ ہے تو صرف دعوے کی بنیاد پر وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ فن علیہ ملاحم جہاں آخرت کے خوف اور غم سے وہ محفوظ ہوں گے وہ اس سے مجتنب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا وہ کالت یہود یہود ست السوار اعلی شاہی نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کالت النسوار کہاں عیسائی ہو نیل ستل یہود اعلی نہیں ہے یہ کسی دین پر کسی چیز پر وہ حمیت لو اور حال یہ ہے کہ وہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہا ان لوگوں نے لایا نمونہ جو نہیں جانتے ہیں مثل لکھم ان کے بات کے طرح مثل ان کے قول کے جیسے ان کا قول ہے فل فصل تعالیٰ کو مبینہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم قیامت قیامت کے دن فیما اس میں کانویتے اس میں مختلف اختلاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ تمہارے اوپر اتراضات کرتے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح دور حاضر میں مختلف فرقیں ہیں کوئی کہے گا بھائی تم تو وادی ہو تم تو بے ہے تم تو فلاں ہو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مذہب کے اندر رہنے والے مقلدین بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کو کافر مشرق بھی کہیں گے یہ بالکل بائے نہیں یہ طریقہ ہے کہ یہود نسارا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہتے ہیں تم غلط ہو تو صحابہ پریشان ہو جاتے نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے اللہ نے تسلی دی اطمینان یہ ان کا شہوا ہے یہ جو آپس میں کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یہودی جنت میں جائے گا سی جنت میں ہم دونوں میں سے کوئی اور نہیں جا سکتے تو ان کا خود آپس میں تو یہ دیکھو ایک دوسرے کو کہتے بھی جنتی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کسی دن جب کسی دن پر نہیں ہے تو اس کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ کہ وہ جنتی ہے بے دین بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے باتوں کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے یہ دونوں باتیں آپ دیکھیں متضاد ہیں یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہیں پھر وہی یہودی کہتے ہیں یہودی عیسائی کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بےدی ہے اور پھر عیسائی نسارا وہ یہودی کو کہتے یہ نے تو اللہ تعالیٰ اطمینان اور تسلی دیتے ایمان والوں کو کہ ان کے اعتراضات یا ان کے باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو جنتی بھی کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں جانمی بھی کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں ہے کسی دن پر نہیں ہے تو معلوم ہو جانوی ہے تو پھر ایک طرف جنتی پھر کیسا ہو گیا لہٰذا ان کے باتوں کے کوئی پرواہ نہیں کرو اور فرمایا کہ اس طرح اور بھی جو جاہل لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا اور اس آیات کے تحت شیخ الاسلام ابن تمیہ رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری اس سومت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ عقیدے میں ان کا اتحاد ہوگا عقیدت صحیح ہوگا آپس میں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوا بازی شروع کر لیتے ہیں ایک مسئلے میں آ کر کے اور اس مسئلے کے وجہ سے پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں اور اختلاف ایسا کر دیتے ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہود نسارہ آپس میں ایک دوسرے کو لے سال کہاں کرتے ہیں یہ چیز غلط ہے اللہ فرماتے ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مختلف تم فی اللہ جس چیز میں تم اختلاف میں آ جاتے جس نے منع کیا اللہ کے مسجد حسین کی یاد کیا جائے اس میں اس صلی اللہ کا نام وہ اور کوشش کی اس نے خرا بہ اس کے بگاڑنے اجاڑنے میں خلاح یہ لوگ ما کا لہم نہیں ہے ان کے لیے لائقہ کے داخل ہو اس میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی دنیا خس ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں ولہم فی فل اور ان کے لخرت میں عذاب و عذاب ہے عظیم یہ ان کے اور خباص کا ذکر ہے یہ اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں یہود آپس میں اور نصارہ بیت المقدس سے یہودیوں کو نصارہ روکتے تھے اس میں عبادت نہیں کریں گے اور ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین نے مکہ سے روکا کہ آپ حرم کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ فرماتے یہ کتنا ظلم ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے خراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں خراب ہونے کے دو صورتیں ہوتے ہیں ایک تو مسجد کو توڑنا جیسا کہ دور حاضر میں مسجدوں پر مدرسوں پر یہود نصارہ کے اشاروں پر بمباری کی جاتی ہے ایک تو خراب کی یہ صورت دوسرا مسجدوں کے خراب کی یہ صورت ہے کہ اس میں توحید و سنت نہ ہو قرآن اور سنت کی درس تدریس اس میں نہ ہو اور اس میں غیر اللہ کے چیخ اور پکار ہو یا رسول اللہ اور یا علی حسن یا حسین یا عبد القاضر جلانی کے نعرے ہو اور مسجد, مسجد کے جو آداب ہے اس آداب کو پامال کیا جائے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت جو اللہ کے رسول نے کیا تھا بخاری کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق نے دیکھا کہ دو آدمی بلند آواز سے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو تیسری آدمی کے ذریعے سے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کہاں سے آئے ہیں ان دونوں نے اپنا تعارف کیا تو وہ دونوں مدینے کے باسی نہیں تھے باہر سے آئے تھے دیہاتی غیر تربیت یافتہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالہ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کیونکہ مسجد کے آداب کے خلاف بلند آواز سے مسجد میں باتیں کرنا لیکن یہاں اگر عمر فاروق آیا, آج دنیا میں آ جائے اور مسجدوں میں جو لوگوں نے یہ مجالس قائم کیے ہیں اور حق حو کنارے لگتے ہیں سارے راتوں اور سارے دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حسن یا حسین نہ معلوم ان کو وہ کون سا سزا تجویز کر کے دے گا وہ تو اس دور میں بلند آواز سے باتوں کو ناپسند کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مدینے کے رہنے والے ہیں میں تم دونوں کو سزا دیتا کہ تم لوگ مسجد میں کیوں بلند آواز سے باتیں کرتے پھر غیر اللہ کو پکارنا ہو چیخ اور پکار اور پھر وہ لوگ جو توحید والے ہوتے ہیں توحید والے ان کا بھی کیا حاشر ہے وہ بھی مسجد میں کیا نعرے لگاتے نار تکبیر سب کہتے ہیں لاہ اکبر کوئی ایک تنظیم کا نعرہ لگاتے کوئی دوسرے کا لگاتے یہ بالکل مسجد کے آداب کے خلاف مسجد میں آوازوں کو بلند کرنا جب جائز نہیں ہے تو اس میں کوئی کون سے فورس کا نعرے لگاتے کوئی کون سے جنت کا نارے لگا دے کتاب و سنت والوں کو آج یہ باتیں بتانے پڑتی ہے کہ آداب مسجد کا لحاظ رکھو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مسجد کی خرابی ہے کہ اس میں عبادت غیر اللہ کا ہو یا اس کے تعمیری بربادی ہو فرما کہ یہ جو مشرقین جیسا کہ سورت توبہ 28 نمبر آیات میں اللہ تعالی نے پھر اس کا حکم دے amanu, جو سن ایمان والو مشرقین نجس ہیں فلا یکرب المسجد الحرام یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے ہاں ان کے لیے فرمایا باد آمی اس سال کے بعد اس لیے کہ ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ وعدے مکمل ہو جائیں پھر ان کو مسجد حرم میں آنے نہیں دینا مسجدوں میں آنے نہیں دینا فرمائے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے اس لیے کہ اللہ کے باغی ہے پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بشارت دی اطمینان کہ اگر مسجدوں سے تمہیں کوئی روک لے تو تم اس بات پر پریشان نہ ہو اس لیے کہ مسجد میں عبادت کرنا یہ تو یقینی افضل ہے لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں کوئی مسجد میں توحید پر عبادت کرنے نہ دے تو ولی اللہ مشرق <وَالْمغرب> مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کا ہے جہاں تم نماز پڑھو اللہ رب العالمین تمہیں دیکھتا ہے فرمایا ولی اللہ مشرق <وَالْمغرب> اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے فع نما فسٹ جس طرف تم منہ کرو گے فتح اس طرف اللہ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا ہے اللہ تعالی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے اس آیات میں مشرق اور مغرب یہ سب جانب فرما کی اللہ کے لیے ہے اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس کو معلوم نہ ہو سکا اور بیت اللہ کے سمت کے بجائے کسی اور کس سمت اور سمت کے طرف اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے اندر کوئی قباہت نہیں اس کو اللہ تعالیٰ جب دے گا اس لیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے دوسری بات نفلی عبادات میں جیسے کہ آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے اس میں گنجائش ہے کہ نفلی عبادت میں آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرو اس کے بعد اب سواری پر سوار ہیں تو آپ کا چہرہ بیت اللہ سے پھر جائے گھوڑے پر ہیں اس دور میں گاڑی پر ہیں بلے ہو جائے آپ نماز پڑھتے رہنا ہاں فرضی نماز کے لیے سواری سے اتر کر اور بیت اللہ کی سمت جو معلوم ہو اس کی طرف نماز پڑھنا لازم ہوگا تو فرمائے جس طرف تم اللہ تمہاری عبادت کو دیکھتا ہے مشرق اور مغرب میں تم جہاں پر بھی ہو اللہ رب العالمین کا وجہ چہرہ اس کی طرف ہے وجہ کا لفظ قرآن کریم میں چونتیس مقامات پر آیا ہے سات معنوں میں معنی تعبیرات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے واسع جو صفت بیان کی ہے یہ نو مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں واسع اللہ تعالیٰ کی وسعت اس کا علم وسیع ہے اس کا قدرت وسیع ہے اس کی احاطہ ہر, ہر اعتبار سے وہ ولد اور کہا انہوں نے کہ پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ولد بیٹا واللہ تعالیٰ ولد سے بلو بلکہ ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے کل اللہ یہ سب اس کے لیے قانتون عجی کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے یہود کے یہاں خباصت کا ذکر کیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے ولط کے بارے میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہود انسارا کے جو علماء تھے علماء کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالی کے لیے عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ولد ہے جس کے ہم جوڑے سے بچے کو پیدا کرتے ہیں باپ بیٹے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے یعنی باپ ہے ماں ہے تو اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے ایسا فکر ان کے علماء کا نہیں تھا ہاں اگر جاہلوں میں کسی کا ہوگا تو الگ بات ہے بلکہ ان کا یہ فکر تھا کہ یہ جو ہمارے نبی ہے عزر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے لیے ایسے ہیں بمنزلت الولد و جس سے اولاد کا مرتبہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ناظمیر بیٹا دس بہنوں کا ایک بھائی جو ایک بیٹا ہوتا ہے اور انتہائی اس کو ماں باپ کے اوپر وہ گراں ہوتا ہے اس طرح وہ پھر باپ اس کے باپ سے آگے پیچھے نہیں کرتے وہ کوئی بھی بات ہو اپنے باپ پر منوا لیتے ہیں تو نسارا کا اور یہودیوں کا ولد کے بارے میں جو عقیدہ علماء نے نقل کیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یا جو دیگر اولیاء کا تصور یا فرشتے ملائک وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ اولاد لیکن کیسے اولاد کیسا بیٹا جو کسی کا ایک بیٹا ہو اور بہت ہی اس کے لیے وہ غرا قطر ہو اور اس کے بعد کو وہ ٹالنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس لیے یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اللہ کے لیے ایسے اولاد کے منزل پر ہے یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی ہے مسلمانوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے سارے اختیارات دے دیے وہ اللہ پر اتنا مشکل ہے کہ اس کے کہنے کے بغیر اللہ کوئی کام ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے جو اشعار شرکیہ بنایا کہ اللہ کے پلے میں وہدت کے سوا کیا ہے جو کچھ لینا ہے لے لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفریت اشعار بنا دیا اور یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب کچھ دے دیا ہے اگر نہیں دیا ہے تو صرف الوہیت نہیں دیا کہ وہ علا جیسے احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ الوہیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اس کے وجہ ہے جب کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے اس کی کوئی وجوہات ہوتے ہیں نا کہتے پہلے وجہ یہ ہاں کہ جب کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں اس سے افضل کوئی اس کے نظر میں ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں نبی سے ہمارے نبی سے افضل کوئی اور ہوتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا مرتبہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے یا پھر جس کو وہ چیز دیتا ہے وہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا لائق نہیں ہے قابل نہیں ہے یعنی ناقابل ہے تو چونکہ ہمارا نبی تو قابل تھا ناقابل نہیں تھا تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو الوہیت نہیں دیا تو ناقابل ہونے کی وجہ سے نہیں دیا وہ قابل تو تھا کہ اس کو الا بنا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو الہ نہیں بنایا تو تیسرا مسئلہ ہے اس میں وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اس چیز پر بندہ دینے پر قادر نہیں ہوتے تو اللہ تعالی الہیت کی صفت اپنے نبی کو دینے پر قادر نہیں تھا اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں اپنا چہرہ تمہیں دے دوں تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتے نا اس کے قدرت میں نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر قادر نہیں تھا ورنہ اس اللہ ہی بنا لیتے لیکن اس کو الہ اس لیے نہیں بنایا کہ الہ دینے کے قدرت دینے پر اللہ کو قدرت نہیں تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کفر سے اوپر کوئی کفر کا نام رکھ لے تو کم نہیں ہوگا کفریہ کی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو اپنے نفس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں اعلان کر لا کو نف آؤں ذرا ذرہ نفا ذرا کچھ بھی میں کسی چیز کا مالک من اے نبی آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے یہ عقیدت شرکیہ اور کفری ہے قرآن کے خلاف اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اللہ کا نلہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے بیٹا بنانے کی ضرورت تو اس وقت پیش آتا ہے کہ جب میں ضعیف ہو جاؤں گا مجھے ضرورت ہوگی خدمت کون کرے گا میرے نظام کو کون سنبھالے گا تو جب لہو معاف سماؤات جب ہر چیز اللہ کے غلامی میں ہے تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے پانیتون آجزی کرنے والے قانت اس میں تمام عبادت داخل ہے قانتون کے اندر یہ ایسا صفت ہے جو تمام عبادت پر محیط ہے اس میں رکو سجدہ یہ تمام عبادات آ جاتے ہیں بدی السماوات سما وہ نیا موجد پیدا کرنے والا آسمان و زمینوں کا وہ اسمانوں و زمینوں کا موجد ہے لیکن انوکا نیا بغیر کسی آئیڈیل نمونے کا وہ اضافہ امر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا ان نما فین کو صرف یہی کہتا ہے لہو اس چیز کو کن ہو جا فصو ہو جاتا ہے اور بداعت کا لفظ جو ہے اس سے علماء نے نکالا ہے بدیا بداحت نیا چیز جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ ہو تو چونکہ یہ جو آسمان اور زمین سات و آسمان زمینیں اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اس کا پہلے سے کوئی نمونہ آئیڈیل اللہ کے پاس کسی کے دوسرے کے بنائے ہوئے نہیں تھا کہ کسی اور نے بھی آسمان زمین بنائے تھے تو اللہ نے اس کا نخل کیا ہے نہیں بلکہ یہ پہلا چیز آسمان زمین جو اللہ تعالی نے بنا دی ہے اس کا کوئی پہلے سے نمونہ اللہ کے پاس نہیں تھا اس لیے اس کو بدیہ کہا اور اس ایپ کے تحت پھر جو علما بدعات کو جانتے ہیں اور بدعت کی نفی کرتے ہیں اس سیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ بدعات ہمارے شریعت میں وہ چیز ہے جس کا کوئی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے تو لہٰذا وہ عمل بدت ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے تنگی اور نفی کے لیے اپنے تمام خطبات میں اس عدیز کو بیان کیا ہے کہ وہ شب شرمور جو ہے محدثات ہے نیا چیز وہ کل محدس بدا اور ہر ایک نیا چیز وہ بدت وکل بےدا اور ہر نیا کام دین میں ایجاد کرنا وہ گمرائی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جب کسی کام کے لیے حکم دیتا ہے تو بس صرف اس کے حکم کا انتظار ہوتا ہے اس کا حکم دینا اور اس کام کا ہو جانا وہ برابر ہوتا ہے صرف حکم کا انتظار ہوتا ہے فرمائے ازا قزوا امرا قضواں کا لفظ قرآن کریم میں تریسٹھ مقامات پر استعمال ہوا ہے اور آٹھ تعبیرات کے ساتھ تریسٹھ مقامات پر آٹھ تعبیرات کے ساتھ لفظ قضواں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وہ صرف حکم دیتا ہے پھر جس چیز کو حکم ہوتا ہے وہ خود بخود تیار ہو جاتا نہیں, نہیں کرتے ہمارے ساتھ اللہ تعالی آیا یا کہ آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی کدائے اسی طرح قال اللہ کہا تھا ان لوگوں نے باپ کے, کے طرح شاہ بہت کلو ہو گئے مشابہ ان کے دل قد بین نل آیا بیان کیا ہم نے نشانیوں کو اس قوم کے جو یقین رکھتے ہیں مشرقین کا کہنا تھا کہ اگر تم رسول ہو نبی ہو تو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں بتا دے کہ یہ جو میں نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا نبی ہے یہ میرا رسول ہے لہذا تم اس کو مانو تیرے رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہے اللہ نب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے یہ تو ماننا نہیں ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ دے یہ میرے رسول ہے ایمان بالغیب کیا رہے گا پھر یو امین بلغیب کیا رہے گا نہیں اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے علامات بھیجے ہیں یہ میرے نبی کے علامات جیسے یہاں فرمایا کہ ہم نے آیات بیانات پیش کیا ہے قد تدبین الیات ہم نے معجزے دیے ہم کو رسولوں کو اور یہ اعتراض ان پر رہا جیسے صورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیات نمبر نبے میں اور کئی آیتوں میں وہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان آپ پر نہیں لائیں گے جب تک آیات پیش نہیں کریں گے اور آیات بھی وہ نشانی معزے جو ہم مانگتے ہیں ہم صورت آراب میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے نا اس کا جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے تم بے بس ہو تو اس معجزے کو تسلیم کرو یہ ہدایت کا سرچسمہ ہے کافی لیکن ماننے کے لیے وہ تا تیار نہیں تھی یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں یہ ان کا کلام ہے سمجھدار لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتائے گا کہ یہ شخص میرا نبی ہے تب ہم اس کی نبوت کو مانیں گے فرما کہ یہ بات پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں آگے جیسا کہ سورت بکارا میں لگا نر اللہ جہر 55 نمبر آیات میں گزر چکا ہے اور دوسرا سورت نساں 153 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو تم سے سوال کرتے ہیں اس سے بڑھ کر سوال انہوں نے مصعل سلاطلام سے کیا تھا اس سے پہلے لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں جواب دیا کہ میں نے بیانات نازل کیا ہے لیکن بیانات کے لیے فرمایا کہ فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں یوقین جو یقین رکھتے ہیں یقین اصل چیز ہے کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے جب تک دل میں یقین پیدا نہیں ہوگا تو نبی کے باتوں پر اس کے لائی ہوئی کتاب پر ایمان کہاں سے ہوگا سلنا کا یقیناً ہم نے بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ بشیروں خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ولاش نہیں سوال کیے جاؤ گے جانم والوں کے بارے میں سوال نہیں کہے کیا جائے گا کسی شخص کے بارے میں یہ جاننے میں کیوں گیا ہے کیونکہ مبلغ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو حق بات پہنچا دینا اب جو لوگ حق نہیں مانتے ہیں تو جب اللہ تعالی نبی کو یہ اطمینان اور تسلی دے رہا ہے کہ جنت میں لے جانا تیرے بس میں نہیں ہے جانم سے بچانا تیرے بس میں نہیں ہے آپ کا کام کیا ہے وہ ان نقل احم الات مستق آپ تو ان کو صرف سرات المستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور آپ ان کو سورات المستقیم پر چلا نہیں سکتے وہ انقل تحدی من احباب جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائے تو آپ دے نہیں سکتے ہاں آپ رہنمائی کر سکتے وہ انقلۃ المستی آپ صرف رہنمائی کر سکتے باقی آپ کے اختیار میں یہ نہیں کہ آپ ان کو ہدایت پر لے آئے اس لیے اس میں اطمینان ہے کہ اولا تش <الْجَحِن> سوال نہیں کیے جائیں گے جانویوں کے بارے میں یہ جانوی جانب کیوں گئے نہیں آپ کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ آپ بشیر ہیں نذیر ہے بشیر سے مراد یہ ہے کہ جنت جانے کے جتنے اعمال ہیں وہ آپ بتائیں گے بشیر مانا جنت کے بتانے کی جتنی اعمال ہیں وہ آپ ہی بتائیں گے نبی نے جو عمل جنت کے کی جانے کے لیے نہیں بتایا دوسرا کوئی شخص اس کو جنت کے امال میں شمار کرتا ہے اس کو ہمارے شریعت نے کیا کہا بدت اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے کوئی دین میں مسئلہ نکالا اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ نیکی کا عمل ہے جنت جانے کا عمل ہے فقط ان محمد خان تو اس شخص نے اللہ کے رسول پر یہ الزام لگایا کہ اس نے شریعت میں خیانت کی ہے کیونکہ رسول کو تو یہ حکم ہے نا بلغما کا رب دے کہ جو آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچاؤ تو یہ نیکی کا عمل جب رسول نے نہیں پہنچایا تو گویا اس آدمی کی فکر کے مطابق رسول نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وسلم اس قول کا مانا یہ, یہ گمان کیا جو بدتی شخص ہے کہ یہ جو بدعت کا عمل وہ کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نیکی ہے جنت جانے کے لیے ہے تو اللہ کے رسول نے جب یہ نہیں بتایا تو یہ نیکی کیسے ہے اور جب تم یہ کہتے نیکی ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارے خیال کے مطابق نبی نے اس نیکی پہنچانے میں خیانت کی ہے یہ نبی پر بہت بڑا الزام ہے اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہاں پر اللہ سبحان تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جانمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا فقط آپ کا کام ہے نذیر بننا شریعت کی باتیں سب بتانا شریعت کی باتیں سب بتانا جانم کے تمام باتوں سے ڈرانا نظیر کا معنی جانم جانے کے جتنے اعمال ہے جو انسان جانم جانے کے لیے انسان کا سبب بنتے ہیں وہ سارے باتیں بتانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر کے صفت میں داخل ہے کہ وہ جانم سے بچاؤ کے تمام رستے بتائے گا اسے کہ وہ نظیرے فرما ولاً طرز ان کا یہود اور سوارا ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نسوارا حت تب, تب, تب یہاں تک کیا پیروی کریں کہ ملت کے اب دیکھیں یہ آیات آج دنیا کے مسلمان عموماً اور دنیا کے مسلمانوں کے حکمران خصوصاً اس کوشش میں ہے کہ یہودیوں کو راضی کرے یہودی خوش ہو جائے لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے ولن ترزا ان کل یہود ولنسا اب آپ یہاں اس طرف آ جاؤ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے کہ ہمارے نبی کی جو صفات ہے کیا اخلاق کے احتبام سے ایسی صفات کسی میں پائے جائیں گے قطعا نہیں ہمارے نبی کے سخاوت کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بادشاہ کوئی مولوی کوئی درویش کوئی پیر ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی کی طرف سخی ہو سخاوت والا نہیں اصول پرس ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی ہے جو اصولوں پر چلنے والا ہو نہیں تو جب اصول اس کے پاس سخاوت اس کے پاس عدالت انصاف اس کے پاس <coughs> اور اچھے اخلاق اس کے پاس ان تمام چیزوں کے باوجود یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے پرماتے کی تم سے راضی نہیں ہو سکتے تو کیا ہمارے حکمران یا ہمارے وہ پیر اور مولوی طبقہ جو یہود اور نسارہ کے بارے میں خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ یہاں تک کی کتابوں میں لکھ دیا ہے بعض مولویوں نے جیسا کہ کل کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے یہ شبہات ہے کہ یہودیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا ہے یہ یہودیوں کے تائید کی بات ہے جب کہ قرآن نے ہم کو اس صورت میں کئی آیتوں میں اس بات کی خبر دی یقتلون الانبیاء طلون البیا فریقن کرزب جماعتوں کو جماعتوں انہوں نے قتل کیے پورے انبیاء کے جماعتوں کو قتل کیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے یہود نسارا راضی نہیں ہو سکتے ہیں ہاں ایک صورت ہے ملتا ہوں یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کا ایک فرد بن جائے گا آپ خود یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے تو پھر یہ یہودی اور عیسائی چونکہ آپ کی بھائی ہو جائیں گے آپ کا ملت ایک ہو جائے گا ورنہ اگر آپ توحید کی بات کریں گے آپ اپنی رسالت کی بات کریں گے آپ نبیوں کے اتحاد کی بات کریں گے تو یہ لوگ آپ سے کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے اس آیات میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے حکمرانی بھی ان کو دے دو اپنے رعایات پر رعایا پر جتنا بھی یہودیوں کے کہنے پر ظلم کرو اپنے ملکوں کی اختیارات ساری ان کو دے دو تم ان کی جوتے پکڑ کے پالش کرنے لگ جاؤ جو بھی تم ان کو مراعات دو گے جو بھی باتیں ان کو ان کے مانو گے لیکن اگر تمہارے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل ہے تو یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتا صرف ایک بات ہوگی کہ جب مکمل تم یہودی بن جاؤ گے یہودیت کا اعلان کر لو گے بس تم سراجی ہو جائے ورنہ نہیں ہوں گے اور یہ آج کے دور میں بالکل آسان فارمولہ ہے اور جتنے بھی دنیا کے اندر یہود نسارہ کے کہنے پر چلنے والے مسلمان حکمران ہیں یا کوئی صوفی یا مولوی درویش ہیں وہ جو کچھ کرنا چاہتے کر لے لیکن آخر میں آ کر جب یہودی اور نسوارا دیکھتے ہیں کہ اس سے اب ہمارے آگے مفادات نہیں ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا کام کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے چاہے وہ مشرف کی صورت میں ہو زرداری کی صورت میں ہو یا کسی اور داری کی صورت میں ہو لیکن ہوگا ایسا ہی کہ وہ اپنے مفادات ان سے لیں گے اور جیسے وہ خول جو اس نے پیچھے سے بارود کا پٹاخہ ان میں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام یہاں گولے پرسارے یہاں مسلمانوں کو سب ہو جائے جیسے وہ پٹاخہ ختم ہوگا تو اس کو الگ کریں گے دوسرے کے اندر پٹاخہ پھٹ کریں گے پھر اس کو بولیں گے یہ خالی خول ہے ہمارے کام کے نہیں کیونکہ وہ استعمال کے لیے ہوتے خالی یہاں قرآن نے ہم کو یہ فارمولہ بتایا فرمایا کل آپ فرما دیجیے یقین اللہ کی ہدایت حج کی ہدایت ہے اگر آپ نے پیروی کی احوا اہم ان کے خواہشات کے بعد الجیب بعد اس کے جا کے آیا آپ کے پاس علم مال اکان نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی مددگار اس عیسیات میں مسلمانوں کے لیے اور بشارتیں اور تعلیمات ایک تو یہ بات کہ یہودیوں کے پاس خواہشات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے یہ جو دعویے کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہم ماحولی کتاب ہیں اور ہمارے پاس تورات رات ہے انجیر ہے ضبور ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو آہشات دوسری بات یہ کہ دنیا میں علم کسی اور چیز کو نہیں کہا جا سکتا ہے علم وہ ہے جو یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے کیونکہ اللہ فرماتے بہاد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا تو علم سے مراد کیا ہے قرآن اور حدیث کسی اور چیز پر علم کا اطلاق نہیں ہوتے ہاں علم کے ضروریات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی علم کے لیے ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں صرف نہ ہوا یا بلاغت کے کچھ اشارات یہ علم کے سیکھنے کے لیے آلات ہے ضروریات ہے چیزیں ہیں لیکن علم حقیقی صرف قرآن و سنت تیسری بات اس حیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم بھیجا معلوم ہوا کہ نبی کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے اللہ فرماتے جا اکا آپ کے پاس آیا ہے کس کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے اور چوتھی بات اس حیات میں یہ ہے کہ نبی کے لیے اگر اللہ ولی اور نصیر نہیں بنتا ہے تو وہ خود اپنا ولایت اور نصرت نہیں کر سکتا ہے تو جو خود اپنے ولایت اور نصرت میں اللہ کا محتاج ہے تو وہ امت کا ولی اور نصیر کیسا بنے گا نہیں وہ خود اللہ کا محتاج اللہ دینا وہ لوگ آتے جن کو دی ہم نے کتاب نہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوت اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ کے یہ لوگ جو علاقے بھی ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ وہ جس نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ وہ الخاسرون وہیرو خسارہ پانے والے ہیں اس سیات میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی آتے نہ کتاب علماء نے اس میں تو فرق کیا ہے اوت الکتاب میں اور آتے نہ حمول اوت الکتاب ان مولوں کو قرار دیا ہے جو بے عمل قسم کے ہوتے ہیں بے عمل قسم کی پیر مولوی اوت الکتاب اور آتعین کتاب وہ ہے جو کتاب کے حق ادا کرتے ہیں جیسے کہ اہل کتاب میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور اس جیسے اور لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ حق کا تلاوتی ہی حق کا تلاوتی ہی کے تلاوت تلاوت معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کے مخارج اور لوازمات جو تلاوت کے ہیں اس کے ساتھ پڑھنا اور اللہ کی کتاب کے حلال کو حلال سمجھنا حرام کو حرام سمجھنا اللہ کی کتاب نے جس چیز سے نہیں کی ہے اس سے رک جانا جس چیز کا عمل کیا ہے اس کو بجا لانا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تلاوت کا حق صرف یہ نہیں کہ لفظوں کو بڑے بہترین انداز سے ادا کرنا لیکن معنی کو بالکل نہیں سمجھنا جس طرح دور حاضر میں اس پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ قاری حضرات اس میں اپنے مقابلے کرتے ہیں کہ کسی نے پانچ منٹ سانس بند کیا ہے کسی نے ڈھائی منٹ بند کیا ہے اور کوئی جو ہے نون نینے کو اس انداز میں کرتے ہیں کوئی جو ہے مت کو اس انداز میں کھینچتے ہیں اور دنیا میں اس کی تعریفی ہوتی ہے اس بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعد رضی اللہ تعن کا وہ قول جو امام مالک رحمتہ اللہ نے نقل کیا ہے موتا میں کہ ہمارے اندر قرہ کم ہے نہ قلیل القرا ہمارے پاس قرہ کم ہے لیکن کثیر و ہونا ہمارے اندر فکہ بہت ہے معنی علماء ہمارے پاس علماء بہت ہیں اور قرا کی کمی ہے اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک دور آئے گا مستقبل کے لیے نبی علیہ السلط والسلام کے تعلیم کے اشارات جو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ آئیں گے تابعین سے کہہ رہے ہیں پھر آگے تبھی تابع، تب تابعین کا دور آئے گا کہ کثیر قرا حکم وہ تمہارے پاس قاری بہت ہوں گے علماء کم ہوں گے اب یہی حالات ہمارا ہے قاری اتنا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے قاریوں کے بازاروں میں بارش ہو جائے گی لیکن عالم کو پورا پورا علاقے میں ڈھونڈو تو صحیح مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس دن میرے پاس ایک بھائی آئے کہتے میں فلاں گیا فلاں گیا اور یہ ہمارے سر نے ہم کو یہ سوال دیا ہے اس سوال کا جواب دو کہ رب المشرقین مشرق اور مغرب دو اس میں ذکر ہو گیا جمع جائے گا نا تو, رب المشارق یہ تو وہ ڈبل سوال ہو جائے گا سر کو جا کے بولو کہ اس کا کیا جواب ڈونیں گے اب اتنی سی بات وہ لے کے مدرسوں میں گھومتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کسی نے صحیح جواب نہیں دیا پھر میں نے ان کو سمجھایا نقشہ بنا کر میں نے کہا رب المشار قبل یہ سورج جو روزانہ نکلتا ہے اس کا روزانہ اپنا ایک نکلنے کا طلوع ہونے کا جگہ ہے کل وہ جگہ بدلتا ہے روزانہ غروب ہونے کا جگہ ہے کل وہ جگہ بدلتا ہے اس ترتیب سے دن کا بڑھ جانا رات کا گٹ جانا رات کا بڑھ جانا دن کا گٹ جانا تو کئی مشرق اور کئی مغرب بن جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے تصور کیا ہے پھر اس کے سمجھ میں بات آ گئی دوسرا اپنے میں نے کہا یہ جو رب المشرقین اور مغربین ہے تو یہ مشرق کے جانب جو ہے مغرب کے جانب اس کی انتہا ابتدا اور انتہا اور مغرب کے جانب کی ابتدا اور انتہا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور آخر تک اس اعتبار سے پھر یہ مشرقین اور مغربین بن جاتے ہیں